جس الرحمٰن الحمی الحمد ص اللہ علیہ و رحمۃ محمد, آل محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبشہ باقی تمام سامعین برادران خاران صاحب کو سلامت کرتے ہیں ہماری سلسلہ دس کتاب دعو و دس نمبر 607 اور تین سو اڑتالیس اور تین سو جو ہے چھ سو سات دعوشریف کی شروع ثابتہ کے دور کی تعداد تین سو اڑتالیس اوراد فتح کی اوراد فتحیہ میں ہم لوگ اسم اعظم کے بابے ہیں اسمال الحسنہ کے سلسلے میں ہماری گفتگو اسم مقدس نمبر بائیس اور تیئیس یا قابض و یا باسی تو یا قابض و کے فویز و برکات کل کے درس میں بتایا تھا آج جو ہے نایاباس یا باسی تو اس مقدس اسم کے فویز و برکات کے حوالے سے آج کا ایک درس اس اس مقدس کے بارے میں آخری درس ہے تو الباش الباسط جل جلال کے فرض برکات ہاں جی تو اس سلسلے میں جو ہے اس کے مختلف جو ہے آسما الحسنہ ہے الباشت کے معنی روزی کھولنے والا ہاں اس کے معنی یہ لکھا الباشت نے روزی کھولنے والا یوں معنی کیا ہے پہلے اس مقدس سے اس کے فیض آتے ہیں پہلا نقطہ ہے یہ عصمۂ بار تعلیم یہ اسم جمالی ہے یہ سرقع جلالی تھا یہ جمالی ہے اس کے عدد بہتر ہیں ایک تو یہ فرماج کبیر کے لحاظ سے یہ کہ عدد بدلنے کا مطلب یہ اس مخصوص عادت میں جو ہے انسان اس کو پڑھتے رہیں تو اس کا اثر اس کو زیادہ ملتا اس کا فیصد زیادہ ملتا ہے اس وجہ سے عدد بیان کرتے ہیں نمبر دو جو کہ صبح کے ہیں ہاتھ اٹھا کر صبح کے وقت ہاتھ اٹھا کر دس مرتبہ اس عصم کو پڑھ کر ہے منہ پر پھیرے جو کہ صبح کے وقت ہاتھ اٹھا کر دس مرتبہ اس عصم کو پڑھ کر منہ پر پھیرے اسے کسی سے کچھ مانگنے کی حاجت نہ ہوگی ہے جی اسے کسی سے کچھ مانگنے کی حاجت نہ ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے روزی اس کو پہنچا دے گا کسی طریقے سے وہ اور مثب الاسباب ہے وہ کوئی نہ کوئی صبح فراہم کرے گا یہ بہت ہی اہم ہے آج کل کی منگائی کے دور میں بے روزگاری کے دور میں انسان پوری خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خود سے جال بتائیں یہ مطلب نہیں انسان کوئی کوشش نہ کرے کوئی محنت نہ کرے کمانے کے لیے کوئی باغ دور نہ کرے صرف اللہ کا ذرا ہاتھ اٹھا کے بیچیں یہ مطلب نہیں ہے انسان خود سے جتنا کوشش ہو سکتا ہے وہ کریں رزق کمانے کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے ساتھ ہی اللہ تبار و تعالیٰ کے دروازے کو بھی کھٹکھٹاتے رہے کیونکہ حقیقی معنیٰ میں رزق دینے والا اس کے اسباب حرام کرنے والا اسی کے ذات مقرر سے وہ جس کو چاہیں اور اس کو اللہ دے دیتا ہے کوئی روک نہیں سکتا ہے ہاں وہ جس کے لیے روکیں کوئی دے نہیں سکتا لہذا حقیقی معنیٰ میں دینے والا اللہ تعالیٰ ہی کے ذات ہے لہذا اس کے خدشہ نمبر فیز نمبر دو بھرمائے جو کہ صبح کے وقت ہاتھ اٹھا کر قبلہ رخ ہو کے ہاتھ اٹھا کر دس مرتبہ اسی سم کو پڑھ کر منہ پر پھیرے تو اسے کسی سے کچھ مانگنے کی حاجت نہ ہوگی یہ جو اس یہ جو ہے اس اس مقدس کی یہ فیض جو ہے کتاب تین کتابوں میں کتاب مصباح ہے کفامی کے سفر نمبر سات سو اٹھہتر پر بھی ہے خیر سلم سلیمانی تاجات کتاب اس کے سفر نمبر ایک سو باون پر بھی ہے اور شرح اولاد ولیحہ کے سفر نمبر ایک سو چار پر ہے ان تینوں کتابوں میں اس اس مقدس کی یہ خصوصیات بیان کی ہے ایسے معلوم ہوتا ہے رسک میں وسعت وسعت کے لیے اس اس مقدس کا بڑا کردار ہے اثر نمبر تین اس میں خواتین جو کہ اس مقدس یعنی یا باشتو کا نقش لکھ کر اپنے پاس رکھے غنی ہو جائے گا اس کا نقش مقدس میں آپ لوگوں کو سینڈ کراؤں ہاں جی تو اس کا نقش لکھ کر جو ہے اپنے پاس رکھے گا کہتے ہیں تو وہ غنی ہو جائے گا یہ بہت ہمیں جو کہ اس سسم مقدس یا باشتو کا نقش لکھ کر اپنے پاس رکھے غنی ہو جائے گا یا باشتو کا نقش یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو سینڈ کروں گا کتاب حرز سلیمانی سے یہ یہ ہے اور نقشہ آپ لوگوں کو اسکن کروں گا نمبر چار فرماتے ہیں جو کوئی جو ہے جو کوئی نمبر چار جو اسکن اس کے فیض برکات میں تھے جو کہ سہر کے وقت اس جیسے مقدس کو دس مرتبہ دس مرتبہ پہلے والے میں کیا تھا پہلے والے میں جو دس مرتبہ تھا ادھر بھی یہ فرمانے ہیں جو کوئی سہ لے اس میں وقت سہر کا بیان کریں پہلے میں صبح لکھا تھا اس میں خاص طور پر شہر کا سارے تاجر کے قریب پہ والا ٹائم ہے تاجر کے صبح صادق ہونے سے پہلے کا جوٹے اس کو سہار سے تعبیر کرتے ہیں ان تاجر کے ٹائم جو کوئی شہر کے وقت اس اس مقدس کو دس مرتبہ یعنی ہاتھوں اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر ہاتھ اٹھا کر کریں یعنی اس مذہب ہاتھ اٹھا کر بڑا کریں ہاتھ اٹھا کر پڑھا کریں تو کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا اس پہ بھی یہ فرماتے ہیں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا نمبر پانچ فرماتے ہیں ہر قسم کے ہم و غم پریشانیوں سے نجات ملے گا اس قسم کے ہاں جو دس مرتبہ کر ہر روز ہاں جی ساتھ کے وقت پڑھیں ہاں جی ہاتھ اٹھا کر تو فرماتے ہیں اللہ اس کا دوسرا فائدہ ہے یہ ہر قسم کے ہم غم یعنی پریشانیوں سے نجات ملے گا نمبر چار پر چھ اس کے فیض برکات فرمائیں جو کوئی بھی خوفزدہ کسی کو جیسے خوفزادہ اس, اس, اس مقدس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو امن دے گا کہتے ہیں کوئی بھی زدہ شاید کسی دشمن سے کسی بھی چیز سے خوف زدہ ہیں تو اور فرماتے ہیں جو اسم اس کو پڑھے گا اس میں کوئی تعداد نہیں بدن کیا یعنی اس کو پڑھے گا اللہ اس کو امن دے گا نمبر سات کہتے ہیں اور کوئی بھی حسین و غمگین شاد کوئی بھی جو حسین و غمگین شاد جو ہے اس کو پڑھے کسی مقدس کو یا بادشت کو تو اللہ تعالیٰ اسے مسرور و خوش کر دیں گے اس کے غم کو دور کر دیں گے اور اس کو مسرور و خوش کر دیں گے یہ بڑی ہاں جی اس کو فیض و برکت ہے جو, ہاں جو کوئی بھی حسین و غمگین شخص اس اسم کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے مسرور و خوش کر دیں گے اس کے غم کو خوشی میں بدل دیں گے ہاں جی اس دور میں انسان کو بہت سے زاویوں سے غم اور حسن ہو سکتے ہیں ان سے نکلنے کے لیے فرمایا مقدس آپ جتنا تلاوت کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا فیض نمبر آٹھ اگر کوئی صاحب حال یعنی اہل معرفت اللہ کے جو ہاں ایک عالم ربانی ہے اللہ کی پس میں شب مصروف رہنے والے سچا مومن اس ہاں جی اس پر موازت کر دیں تو وہ ویسے عید وضاحب نماز روزہ کے پابند شخص ہیں تو پھر وہ اسی اباشت پر معذبت کر دیں یعنی ہمیشہ پڑا کریں اللہ تعالیٰ اس پر ہر قسم کی ظاہری و باطنی رزق کشادہ کر دے گا ظاہر رزق تو, تو یہ معطن و باطن سے معرفت ہاں جی عبادت میں ذوق شوق خضو خوشو یہ ساری اللہ تعالیٰ اس کو اجاد کرے گا فرمائے جو پڑھا گئے تو اللہ تعالیٰ اس پر ہر قسم کی ظاہری و باطنی رزق کشادہ کرے گا اور نور علم سے اس کے دل کو حیات بخشے گا بہت ہی عظیم چیز ہے ہاں جی کیا باشت کرکت ہے نور علم سے اس کے دل کو حیات کیونکہ کے کا معنی کیا کشادہ کرنے والا کھولنے والا ہاں جی روزی کھولنے والا ہر چیز کو کھولنے والا تو اس معنی پھیلانے والا اس معنی میں نا تو لہذا اس کے لئے علم کے دروازے کھولیں اس کا سینہ اللہ کی معرفت کے لیے دین کی معروفت کے لیے ہاں جی اللہ کی بندگی کی کے تبادی کی معروف کے لیے کھول رہے ہیں اس کو کشادہ کرنے اور نور علم سے اس کے دل کو حیات بخش یعنی منور کرے گا یہ خصوصیت نمبر فیض نمبر جو ہے چار پانچ چھ سات آٹھ یہ جو ہے کتاب اکثر و دعوت کی جو ہے سفر نمبر تین سو پر ہے ہاں جی اس اس کتاب میں اصمان حسن کی شرح خصوصیات زیادہ ہیں سب زیادہ اس کتاب میں ہیں اور یہ نسبتاً کتاب مستند بھی ہے ہاں جی زیادہ تر یہ جو فیضات کے حوالے سے ممرض علیہ السلام سے زیادہ تر نقل ہوا یہ فوجات جو ہے اس کتاب میں اصل عربی میں بندہ کی نے وہاں سے ترجمہ کیا نمبر نو فرماتی فوج برکم جو کئی سعت ظہرہ میں جی جمعے کے دن طاویزات کی کتابوں میں جنتری میں آپ کو ملتا ہے جو امام جنتری وغیرہ میں سات زہرہ کون سی ستارہ زہرہ ستارہ ہے ہر ستارے کا جو ایک ٹائم ہوتی ہے چوبیس گھنٹوں میں سے ایک ٹائم اس ستارے کا ہوتا ہے مہینے میں کچھ دن اس ستارے کا ہوتا ہے یعنی اس کے طلوع کے اوقات ہوتے ہیں فرماتے ہیں جو کہ سات زہرہ میں جمعے کے دن نہار کے وقت ہاں جی نینی دوپہر کو انگوٹھی پر اس نقش کو لکھیں اب یہ نقش آندھی اور اس قسم کی اپنے انگوٹھی پر اس ناز کو لکھیں اور پھر اس انگوٹھی کو پہنا کریں تو اس پر ہر قسم کی پریشانیاں تو اس کی جو ہے تو اس کی جو ہے ہر قسم کی اس بندے کی ہاں جی اس کی ہر قسم کی پریشانیاں دور ہو جائیں گے اس بندے کے اور اسے کثرت سے فرق و سرور یعنی خوشیاں ملیں گے اور جو بھی اسے دیکھے گا ہاں اس سے محبت کرے گا اور ہمیشہ خوشیاں ملیں گے اس کو جو ہے اس مقدس کا وف یا یہ وفق یا باشط وف بھی بولتے ہیں نقش بھی بولتے ہیں عربی میں وفق آئے ہاں جی آصل میں جو عام حید سلم عالم اس کو نقش سے تعبیر کیا ہے تو یہاں میں نے آپ کو وہ بھی, بھی دکھ رہا ہوں ہاں جی نقش یا باشت ہاں جی یہ بھی کتاب دعوات جو ہے جو اس کی صفحہ نمبر تین سو چودہ پر ہے نے وہاں سے نقل کیا یہاں پر دوبارہ یہ جو طالباً مجموعی طور پر جو ہیں نو خصوصیت اس مقدس قابلوں کو بیان کر چکا ہوں یہ چند مطالبہ نے و برکات ان دو اسما الحسنہ کے جو ہے ان دو اسما الحسنہ کے بنداقی نے مختلف کتابوں سے نقل کیا یہ ان دونوں آسماء حسنہ کے فوج و برکات کے باہر بیکران میں سے ایک قطرہ بھی نہیں ہے قطرہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں. ان آسما کے جو ہے نیز ان آسما کے بھی نیز دیگر تمام آسمائے حوصنہ کے فوض و برکات اللہ تبارک و تعالیٰ خود کے سوا کوئی نہیں جانتا کا محکمہ سوائے ان خواص کے یعنی امبیا علیہ وسلام علی معطمیہ کرام بھی جو ہے اتنا ہی جانتا جنا اللہ تعالیٰ انہیں آگاہ فرمائے گی ناسمان حسنا کے فیض و برکات کے والے سے بلا شک و شبۂ ناسمان حسنا کے فیوز و فیضات جو ہے حد و حصر سے خارش ہیں کیونکہ اس عظیم کائنات میں ہونے والے ہر نو قبض و بس عظیم کائنات میں ہونے ہر نو قبض و بست جو تمام معلومات کے ساتھ قبض و بست کی کیفیت پائی جاتی ہیں انہیں آسماں کے مظاہر ہیں وہ سب قبض قبض جو ہے ان آسما کے مظاہر ہیں مظاہر ہیں اللہ تعالیٰ کے تمام آسمائے تمام آزمائے ہو جنات عظیم ہیں جی اللہ ہمیں ان کی کچھ نہ کچھ جو ہے معرفت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا الم سے ہاں جی معرفت عطا فرمائے تاکہ اللہ کی عظمت و کبیائی کا ادراک ہو کر اس کی کمال آجزی کے ساتھ بندگی کر سکیں کیونکہ اللہ کی معرفت کے بغیر ہم سچی بندگی بھی نہیں کر سکتے ہیں اور اب فقیر و حقیر کی حیثیت سے اس کے عظیم درگاہ میں حضریت دیتے رہیں اور ہر چیز سے کٹ کر اسی کا ہو کے رہیں یہ صرف اللہ کے توفیق سے ممکن ہے لہٰذا اناصما الحسنہ یہ جو مقدس جو یا کاغذوں یا باشندوں کے خود برکات بھی آپ پہ لوگوں تک پہنچائیے الحمد تو ہے آگے ان اللہ پھر نہ